نو آبادیاتی نظام مغربی نو آبادیاتی یعنی کلونیلزم کا زمانہ سولہویں صدی سے بیسویں صدی کے نصف اول تک پھیلا ہوا ہے یہ نو آبادیاتی نظام پہلے زمانے کی شہنشاہیت سے مختلف تھا اصل یہ ہے کہ جدید صنعت کے ظہور کے بعد یورپ میں میس پروڈکشن کا زمانہ آیا اب ضرورت ہوئی کہ اس فاضل پیداوار کے لیے بیرونی مارکیٹ حاصل کی جائے اس طرح فاضل پیداوار کی کھپت کے لیے نو آبادیاتی نظام کا دور شروع ہوا نو آبادیاتی نظام میں فوج کشی قدیم رواج کے زیر اثر آئی ورنہ نو آبادیات کا فوج کشی سے براہ راست تعلق نہ تھا نو آبادیاتی نظام کو فوج سے وابستہ کرنے کے بنا پر ایشیا اور افریقہ میں نو آبادیات کے زیر حکم ریاستوں میں اس کے خلاف شدید رد عمل پیدا ہوا بیسویں صدی کے آغاز میں یہ ظاہر ہو گیا کہ نو آبادیات اور سیاسی اقتدار دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے اب مغرب میں نئی سوچ پیدا ہوئی یہاں تک کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نو آبادیات کو سیاسی اقتدار سے ڈی لنک کر دیا جائے چنانچہ فرانس نے دیگال کے زمانے میں افریقہ میں اپنی نو آبادیات کا ایک یک طرفہ طور پر خاتمہ کر دیا اسی طرح برطانیہ نے ایشیا میں اپنی نو آبادیات کی حکومتیں حکومتوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا اس کے بعد مغربی قوموں نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے ری پلاننگ کی اس نئی پلاننگ کا طریقہ آؤٹ سورسنگ پر مبنی تھا یعنی آؤٹ سائڈ ریسورسنگ کا طریقہ قدیم نو آبادیاتی نظام میں جو مقصد فوج سے لیا گیا تھا اب وہ مقصد ٹیکنالوجی اور تنظیم یعنی آرگنائزیشن سے لیا جانے لگا یہ طریقہ بہت کامیاب رہا قدیم زمانے میں فوج کے ذریعے دو جو تجارتی مقاصد حاصل کی کیے جاتے تھے اب اس کی جگہ آؤٹ سورسنگ کے ذریعے اس سے بہت زیادہ تجارتی فوائد حاصل کیے جا رہے ہیں اب تمام صنعتی ممالک اسی اصول پر اپنی تجارتوں کو ساری دنیا میں پھیلائے ہوئے ہیں انہوں نے آؤٹ سورسنگ کے ذریعے ساری دنیا میں اپنا بزنس امپائر قائم کر رکھا ہے اس معاملے میں مسلم قومیں آخری حد تک ناکام ثابت ہوئی ہیں قدیم زمانے میں دنیا کے مختلف علاقوں میں مسلمانوں کی حکومتیں قائم تھیں نیا دور آیا تو ان کی حکومتیں فطری طور پر ختم ہو گئیں اس کے بعد مسلمانوں میں رد عمل یعنی ریئیکشن پیدا ہوا انہوں نے جہاد کے نام پر ساری دنیا میں لڑائی شروع کر دی یہاں تک کہ وہ سوسائڈ بمبنگ کی انتہائی حد تک پہنچ گئے لیکن تقریباً دو سو سال کی قربانیوں کے باوجود انہیں کچھ حاصل نہیں ہوا وہ قدیم سیاسی نظام کو واپس لانے میں کامیاب نہیں ہوئے اب آخری وقت آ گیا ہے کہ مسلمان اس معاملے میں اپنے عمل کی ری پلاننگ کریں یہ ری پلاننگ پوری طرح نان پولیٹیکل ری پلاننگ ہوگی قدیم زمانے میں اگر مسلمانوں نے اپنی حکومتیں قائم کی تھیں تو اب انہیں زیادہ بڑے پیمانے پر یہ موقع حاصل ہے کہ وہ پرامن دائرے میں اپنا ایک غیر سیاسی امپائر قائم کر سکیں موجودہ زمانے میں جو نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں وہ قدیم زمانے کے مواقع کے مقابلے میں ہزاروں گنا زیادہ ہیں ان جدید مواقع کو استعمال کرنا انتہائی حد تک ممکن ہے اس کی شرط صرف یہ ہے کہ مسلمان تشدد یعنی وائلنس کے ہر طریقے کو مکمل طور پر چھوڑ دیں قدیم زمانے میں جو اہمیت فوجی طاقت کو حاصل ہوتی تھی وہ اہمیت اب تنظیم کو حاصل ہو چکی ہے اب مسلمانوں کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ عالمی تنظیم کے ذریعے اپنے کام کی ری پلاننگ کریں وہ ایک امن پسند قوم کی طرح نئے مواقع کے حصول کی منصوبہ بندی کریں اس نئی منصوبہ بندی میں ان کا ایک بڑا آئٹم قرآن کو عالمی سطح پر پھیلانا ہوگا قرآن کے تراجم اگر دنیا کے تمام زبانوں میں تیار کیے جائیں اور ان کو پرمن انداز میں ساری دنیا میں پھیلایا جائے تو یہ اپنے آپ میں اتنا بڑا کام ہوگا جو تمام بڑے کاموں کے مقابلے میں زیادہ بڑا کام بن جائے گا حقیقت یہ ہے کہ آج خطہ مبین باہوالا الفتح صورت آیت ایک کے واقعے کو نئی طاقت کے ساتھ زندہ کیا جا سکتا ہے بشرتے کے مسلمان ری پلاننگ کے آرٹ کو جانیں اور اس کو دانش مندی کے ساتھ پرمن انداز میں روبہ عمل میں لائیں